أعوذ من بسم اللہ آگلی نمبر چار حدیث نمبر چار اور ابی عبد الرحمان ابن مسعود رضی اللہ قال حدثنا رسول وہ کو حدیث بیان کیا حد دہ یہی یہیں سے محدثین نے حدیث بیان کرنے کے لیے کیا کہا حد حدثنی یا پیچھے چنے اخبری جبرائیل ریلے اخبرنی اسی لیے محتی سن کیا کہتے ہیں اخبار اور اخبر یہ سارے الفاظ موہتی سن جو لیا وہ کیا ہے حدیث کے لیے گئے ہیں. رسول ہم سے حدیث بیان کیا صادق اور مسدوق نے کیا سادق اور صادق کی مانے مزدوک جس کی تصدیق کی جائے کیا مطلب جس کی تصدیق اللہ نے کی جس کی تصدیق قرآن نے کیا اور جس کی جو باتیں اس نے بتا دیا دنیا نے ویسے ہی پایا جیسے اس نے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق بھی ہیں اور مزدوک بھی ہیں آپ بتا خود سچے ہیں اور دنیا نے آپ کو ہر خبر میں کیا پایا سچا فرمایا ہاں معلوم ہے نا ایک حدیث ہمیں یاد آئی سنا داود کی خزائے ابن ثابت ہمارے بہت مشائق ہیں ماشاء اللہ سنا ہوگا ایک صحابی ہے ابن اب نے پر بات نکلی بتا دے کہ چوب کہا ویسے ہی بڑی طویل حدیث سنا ہوگا ہم لوگوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ صلی اللہ نے بدو سے اونٹ خرید لیا یاد ہے نا بازار میں گئے آپ کو اونٹ کی ضرورت تھی آپ نے اونٹ گھوڑا خرید لیا اور قیمت طے ہو گئی آپ گھوڑے پہ بیٹھے فرمایا کہ میں میں گھوڑے پر بیٹھتا ہوں آؤ ہمارے گھر سے اپنا اپنی قیمت لے لو بدو جا رہا تھا کچھ لوگوں نے پوچھا بازار میں کتنے کے بیچا کہا اتنے میں ارے تم نے اتنا سستا دے دیا اتنے میں تو میں خرید لیتا قیمت بڑھا دیا اب اس بددو کی نیت خراب ہو گئی سوچا کیوں محمد کو دو اتنا ہم کو اور مل رہا ہے تو کیوں نہ دو وہ گیا کیا میرا گھوڑا دیں کہا کیا ہوا کہا میں آپ کے ہاتھوں نہیں بیچنا ہے کہا تم نے بیچا کہا کیوں, بی... کہا کیوں بیچوں ہم کو اتنی مل رہی قیمت آپ, اپ کو کیوں دے دوں گا بدے میں گھوڑے پر بیٹھ کر کے یہاں تک آیا اور تو قیمت لینے اتنی جلدی بدل گیا میں نے گھوڑا آپ دیکھنے کے لیے لیے اور لے کے چلے آئے گھوڑا ہم پیچھے چلے آ رہے ہیں آپ کی قیمت وصولنے کے لیے اللہ رسول فرمائے اللہ کی قسم تو نے بیچا ہے بدو کہتا ہے کیا قسم اللہ کی قسم میں نے نہیں بیچا اب اگر اللہ کا رسول اچھا بھائی ایسا کر لے جا تو سچا میں جھوٹا تو دنیا کہتی محمد جھوٹ بولتے ہیں بڑے دشمن تھے اللہ رسول بھی اپنی جگہ پہ اڑ میں نے خریدا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وہ کہتا میں نہیں بیچتا بات بڑی آگے بڑھی کچھ لوگ دوڑ بھی آئے کیا ہوا اللہ یہ اونٹ گھوڑا میں نے خریدا ہے اور بیچا ہے قیمت لینے کے لیے آیا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کہتا ہے کہ ہمیں اتنی قیمت ملی تو میں کیسے آپ کو بیچوں گا؟ آپ گھوڑا دیکھنے کے لیے لو پکڑ کے بیٹھ کے چلے اپنے گھر ہم پر الزام لگا رہا ہے ہر ات... اور کوئی وہاں نہیں اللہ کے سامنے نہیں بھائی کوئی گواہ نہیں تھی اس سے بات ہوئی سیدھا سادھا دیکھا میں لے کے آ گیا بات بڑھتی گئی ایک آدمی آ جا طرح طرح سے اللہ رسول کو سمجھا رہا لیکن اللہ کا رسول اگر واپس کر دے تو بدو کیا کہے گا یہ جھوٹ بول دیکھو بدو اپنی بات مان اللہ رسول بھی ٹٹے رہے نہیں اللہ کی قسم تو میں سچا ہوں کہیں خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اب سمجھ میں آ گیا ہو خزمہ ثابت کہیں تھی ان کو کسی نے بتایا کہ ارے اتنا ہنگامہ ہو گیا ہے اللہ کا رسول گھوڑے خرید کے لائے لیکن بیچنے والا کہہ رہا میں نے نہیں بیچا آپ زبردستی لے کے آ اتنی بات بڑھ گئی ہے خدا میم نے ثابت دوڑی ہوئی آئی پوچھا کہا یار اس کیا بات ہے آنے پر میں نے اس سے گھوڑا خریدا بس قیمت طے ہو گئی ہم سے یہ ہم نے کہا آؤ قیمت لے کر کے آ جاؤ اب قیمت لینے کے لیے آیا تو کہتا ہے میرا گھوڑا تاب لے کر کے چلے آئے اور میں نے بیچا نہیں تھا ہم کو تو اتنی قیمت مل رہی ہے کیسے آپ کو دے دیں گے جھوٹ جائے. کہتا نہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں. حضرت بن ثابت نے کہا کہ کوئی گواہ ہے کوئی گواہ نہیں کہا میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم آپ سچے ہیں جھوٹا ہے کل مزدو کل مزدو حداسان ہمیں حدیث بیان کی کس شخص نے جو صادق بھی ہے یار مستوک بھی ہے کیا ہوا کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم آپ سچے ہیں اور یہ جھوٹا ہے ایک گواہ تیار ہوگا اب سارے لوگ ارے تم اپنے کھیتی باڑی میں کام کرے بھگے ہوئے آئے گواہی کیسے دے دو گے تم کہا میں اللہ کی قسم کھا کر میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹا ہے اور نبی سچے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھئی کس بینہ پر سچ دباہی دیتا ہے کہا یا رسول اللہ صدقنا کفی خبر السماء آسمان اتنا اوچا ارش کہاں وہاں کی جو خبر دیتے ہیں آ تک اس میں آپ کو جھوٹا نہیں پایا تو زمین پر آپ جھوٹ کئی سے بول سکتے ہیں یہ ہے صدقل مصدوق صدقنا کفی خبر السماء زندگی گدر گئی اوپر غیب کی خبر آپ نے جو دے دیا کبھی جھوٹا نہیں ثابت ہوا اس میں تو آج گھوڑے کے خاطر آپ کیا جھوٹ بولیں گے اللہ کے نبی خوش ہوئے ساری پبلک نے قبول کیا اس کو واپس اٹھایا گیا اسی وقت تو وہی آئی اے ہمارے نبی جائیے آج سے اس کو ہم نے یہ اس دیا کہ اس اکیلے کی گواہی دو گواہی ہے ایک ہی صاحبی ہے جن کی گواہی کیا ہے وہ دوسرا یہ ساد مسارے نبی سادگی کتنے بھی جھوٹ بولتے ہیں خود ہی ان کی مثال ایسی ہے کہ اوپر اہ? اوپر کوئی تھوکتا ہے تو تھوک کہاں آتا ہے مو سمجھ گئے نا نبی کو کوئی گالی دے کر کے بھرا بلا کر کے ایک ہی نے دھمکی دی تھی بد بد تب بل محمد تیرا ستیہ ناس ہو برباد ہو کر دے اللہ تجھے اللہ نے فوراً بہن دل کی نہیں نہیں آپ نہیں تبت یدا ابھی یہ بھی اس کی بیوی یہ دونوں برباد ہو گئی یہ خاندان تباہ ہوگا نبی کہیں دے کل مزدو اب آگے حدیث کیا ہے خل کہ ام ہی اربئینہ یامن نتفت انسان انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فل یا انسان امی خلک انسان ذرا غور کیا کرے کہ کی کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا قرآن پاک سور حج سورہ حج, حج اور سورت ہاں ان حج اور دیکھیں گے اور کچھ سورت نوح کے اندر وقت خالہ کا کمبھ اتوارا وقت خالہ کم اتوارا ایک دن میں تم کو لانے ایسے نہیں پیدا کیا بڑے مراحل وہ مراحل کیا ہیں اب ذرا سنیں جب نہ کوئی اکسرا تھا نہ کوئی ایسی مشین تھی کی ماں کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے کوئی بتا سکے آج تو ایک فڑیا بھی نکل جائے تو مشین بتا دیتی ہے اس وقت نبی اس لیے حضرت بن مستور نے کیا کہا ایسی بھی آگے. ماں کے پیٹ میں چالیس دن آدمی کیا رہتا ہے نطفہ نطفہ نطفہ وہ پانی جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے ممائل دافق. ممائل دافق. اور یہ پانی بھی اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں ان تم نون تم تخلون خالق اللہ نے فرمایا یہ مادہ ہم ہی پیدا کر سکتے کائنات میں کوئی پیدا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی ماں کے رحم میں کتنے دن پانی رکھ رکھتا ہے ہے نا پھر سما پھر کیا ہوتا ہے وہ الکا الکا کیا خون کا کیا جمع ہوا خون جمع ہوا خون اے بھی چالیس دن چالیس دن تک پانی نطفہ موجود الم نخل کم اما وجاللہ فرم مکین القدری فقہ دارون فن اللہ اکبر انتیسواں پہ صورت مرسلات انسان غور کرے اسی چیز کی کا خلاصہ اللہ سل فرما رہے ہیں چالیس دن پانی پھر چالیس دن خون کا جمع ہوا خون پھر اس کے بعد مرغا اس خون کو اللہ نے گوشت میں تبدیل کیا اب گوشت کی بوٹی لو تھڑا گوشت کا لو تھڑا مصر کتنے چالیس ہو گئے تین تین چالیس ہوئے کتنے دن ہو گئے چلو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا نہ ڈاکٹر کو پتا لیکن رب کا نظام ذرا دیکھو انسان جب بھی اپنے رب کو بھول جائے پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اس بچے کے سم میور سلو ال فرشتہ بھیجا گیا فین فوقفی ہے اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں کیا پھونکتا ہے روح چلو وی عمر بھی ارب کریمات پھر فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ چار باتیں یا چار فیصلے اس کے بارے میں نوٹ کر دو نمبر ایک رسک ہو اس کو رسک کتنا ملے گا کہاں سے ملے گا اور کیسا ملے گا हा? فیصلہ ہو گیا ہے نا ہاں کب ہوا بول بھائی کب ہوا فیصلہ ہمارے یہاں سامان کی پتراہویں تاریخ کو ہوتا ہے دیکھا کزابین جھوٹوں کا اہل بدات کا دین کے ڈاکو اور لٹیروں کا کہاں سے کہاں بات ہر بات اسی لئے رب نے کیا فرمایا ہاں وَقَانَ أَمُرُهُ وَلَا تُتِعْمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ اَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَحَوَا جو اپنے نفسانی خواہشات اپنے نفس کی پیروی کرے گا ہمیشہ اس کا ہر کام الٹا ہی ہوگا کبھی اس کا کام سیدھا نہیں ہوگا رب فیصلہ اُس دن کرتا ہے ہمارے ہاں دو رقار نماز پڑھتا ہوں یا نماز پڑھتی ہوں درازیے رزق کی دو دو دو دو دو, دو, دو, دو, دو شوہر فرما بردار مل جائے دو ساس فرما بردار ہو جائے دو جو ہے رزق میں برکت ہو جائے دو بچے پاس ہو جائیں اللہ پتا نہیں پندرہویں سب کو پھر اتنا پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تب جاتے مردوں سے ملنے کے لیے یہ لوگوں طریقہ کا طریقہ اہل المداد کا لیکن یاد رکھو عامر تن تسلا نارن امل کرتے کرتے تھکے رہو گے لیکن جاؤ گے کہاں تسلا نارن جانا ہے جہاں نہ ہوتے ہوں غلال وہ کلو غلال تو لکھ دیا رسک لکھ دیا گیا نمبر دو وہ آ جہ اس کی اس بچے کی عمر کتنی ہوگی کیا لکھ دیا گیا عمر لکھ دی گئی رسک اور عمر وہ امل اور اس کا نمبر تین عمل یہ کیا عمل کرے گا وہ لکھ دیا گیا نمبر چار وہ شکیون او یہ آگے نیک نےک بنے گا یا برا چار ہو گئے نا آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں غیر اس ساتھ کی کتب جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کے علاوہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں انا ہدوں لیا بے عمل اہل جنہ تم میں سے ایک انسان ایک انسان سب نہیں یہ نقطہ یاد رکھنا یہی حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے سب نہیں بلکہ تم میں سے کوئی اہدق کا مطلب تم نے سے پتا چلا سب کا معاملہ یہ ہے؟ نہیں ہے فَأَيَا اِنَّا تم میں سے ایک انسان تم میں سے کوئی لیا مالو لیا فیا مالو بے املار وہ امل کرتا ہے جہنمیوں کا کیا عمل کرتا ہے ساری زندگی وہ کیا عمل کر رہا ہے جہنم میں لے جانے والے آم... اعمال کا لیکن فیات خل ہو گیا فیا ما یا کوئی نہ ہو بھائی نہ یہاں تک کہ عمل کرتے کرتے اتنا جہنم کے قریب پہنچ گیا اس کے اس کے درمیان صرف ایک سمجھو میٹر باقی رہ گیا بس ایک زیرا یعنی ایک میٹر سے کچھ زیادہ باقی سمجھ گئے نا ساری زندگی عمل کرتے کرتے کیا ہو گیا جہانم کا لیکن مرنے کے لیے بالکل قریب آیا جہنم بالکل ایک بال ایک زیراک باقی رہ گئی تو کوئی ایسا نیک عمل کر دیا جس کی وجہ آپ کہاں چلا گئے ہو جنت پہنچ گیا سب نہیں بات ہوتی مثال ن نب... نبی رحس راست و کے مجلس میں ایک یہودی بچہ آتا تھا ساری زندگی یہودی تھا ساری زندگی یہودی لیکن بیمار ہوا اللہ اکسر نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے وہ یہودی بچہ نہیں آتا لوگوں نے کہا پتہ نہیں پتہ لگ چلا کہ بیمار ہے نبی رحس راست ابوبکر عمر ساتھ اٹھے اور چلے گئے عیادت کے لیے تو یہودی ہٹ گیا سرحانے اللہ اکسر کو بیٹھنے کی جگہ دے دی اللہ رسول نے فرمایا بچہ اللہ نے فرمایا بیٹے مسلمان ہو جاؤ دیکھتا ہے اللہ کے رسول کو بات تو بڑی اچھی ہے لیکن سوچتا ہے مسلمان ہو گیا تو یہ ظالم باپ کیا کرے گا یہودی وہ ڈرتا ہے کئی بار آپ نے دعوت دی حدیث مشہور ہے نا یہودی باپ سے ڈر در... بچہ یہودی اپنے باپ سے ڈرتا ہے آخر میں باپ نے کیا کہا اط اب القاسم بیٹے میری بات نہیں مانو ابل دیکھو کم وقت اب رسول اللہ بھی نہیں کہتا اتنا تعصب رسول, رسول نہیں اتے رسول نہیں اتحب القاسم جو کہنے سن لو تمہاری نجات اسی میں ہے یار فون ہو کما یہودی اللہ کے رسول کو ایسے ہی سچا جانتے ہیں جیسے سمجھتے ہیں کہ میرا ہی بیٹا ہے کسی اور کا بیٹا نہیں ہے بیٹے آتے اول کا لیکن رسول اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں بیٹے باپ نے اشارہ کیا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا معلوم پڑھتا ملک انتظار کرے تھے کلمہ پڑھے روح قبضہ کرے روح قبض ہو گئی اللہ کا رسول الحمد پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کیا کا فرمایا کلی کیوں اس بچے کے نصیب میں کیا لکھی ہوئی تھی جنت دیکھا لیکن نہ سوچا رے ہم اس لیے میں نے ترجمہ اشارہ کر دیا ایسا بھی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے ارے ہم تو ہندوستان میں رہ کے دیکھ رہے ہیں فرعون کو دیکھ رہے ہیں نمروذ کو سنا ساری زندگی اسی میں کافر مر کے جہنم میں گیا کبھی جنت میں تھے اللہ کہ ان احدکم تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے اس طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہیں ایک مثال میں دی اور وہ ان احادہ کم وہ ان احادہ کم اور تم میں سے کوئی آدمی ساری زندگی کس کا عمل کرتا رہتا ہے جنت کا عمل کرتے کرتے اتنا قریب پہنچ گیا کہ بس ایک قدم اٹھائے تو کہاں پہنچ جائے جنت میں لیکن تقدیر گالی آ گئی کوئی ایسا عمل کر دیا کہ وہ جہنم میں چلا گیا ایسا نہیں نہیں ہوتا ساری زندگی نیک کام کرتا رہا آخری عمر میں کم وقت مرتد ہو گیا قادیانی کہاں جائے گا وردہ غلام محمد کہاں جائے گا جتنے سارا تو نبوت کا دعویٰ کیا مجدد بنا مشتہد بنا شیخ الاسلام بنا مناظر اسلام بنا سب کچھ اتنے بڑے بر شغیر کے مسلمانوں کا بس ایک ہی مرد ہے تو انگریز کا مقابلہ کرتا ہے کیا ہوا مرنے کے تقدیر گالی با گئی کم وقت کہاں گیا جہنم میں گیا مرتد ہو گیا کتنے لوگوں کو دیکھے وہ دیکھتے دیکھتے کتنے نیک مال لیکن مرتد اسے اللہ کیا دعا آگا کرتے تھے اللہ اوزوک من الحور مین الر یہی ہے وَلَا تَموتن توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین حضرت یوسف علیہ السلام خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کرو یہ نہیں پتا اور حدیث مشکارت میں موجود ہے جب مومن مرنے لگتا ہے تو سیطان قرار ہو جاتا ہے یہودی بننے کی بڑی فائدے بتاتا ہے عیشائی بننے کے بڑے فائدے دکھاتا ہے امام احمد بن حمل کے بیٹے میرے والد کا انتقال جب ہو رہا تھا تو میں اس موقع پہ کھڑا دیکھ رہا تھا آخری میں بار, بار حلق سوک جاتا تھا میرے والد پانی کرتے میں چمچے سے پانی اپنے والد کے منہ دھپکاتا تھا ایک مرتبہ کہا بیٹے پانی لا اشارہ کیا پانی لے کے جب آیا قریب لا نہیں تو دعا کرو سکھاتمہ بالخیر خیر ہو دین پر قائم رہنے کی دعا میں جہاں بیٹا مانگتے ہو بیٹی مانگتے ہو اولاد مانگتے ہو رزق مانگتے ہو وہی خاتمہ خیر احمد بن حنبل کے بیٹے اپنا چشمدی دعا واقعہ نقل کرتے ہیں میرے والد نے بڑے زور سے کہا لا میں ڈر گیا پانی رکھ دیا سوچتا ہوں کہ والد صاحب پانی مگائے شاید تکلیف زیادہ ہے ڈاڑ دے رہے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا بیٹے پانی لا۔ پانی لے کے آنا چاہا جیسے قریب آیا لا نہیں بڑے زور سے ڈاٹا تین مرتبہ ایسے ہوا پانی مگاتے ہیں جب پانی لے کے جاتا ہوں تو ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں تین مرتبہ کے بعد کہا لائے تو پانی پیا اس حالت میں مجھے دکھ تھا بڑی تکلیف کہ میرے والد اس طرح سے ڈاٹ رہے ہیں پانی مانگتے پھر ہٹا دیتے ہیں میں نے پوچھا کہ والی صاحب کیوں آپ ہم کو چھتکار دے رہے تھے آپ پیاسے پانی مانگتے میں پانی دے پیش کر رہا تھا لیکن آپ اچانک کیسے بدل جاتے تھے تو کہتے بیٹے میرے سر پر ابلیس کم شیطان کھڑا تھا شیطان کھڑا تھا اور کہتا تھا احمد تمہارا آخری وقت ہے کوئی پرواہ نہ کرو تم نے اتنے نیک مال کیے ہو اتنا دین کی قیمت مرو گے سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے میں نے کہا ل نہیں تین مرتبہ ایسے کیا بیٹے شیطان زندگی پر ہم کو بہکانا چاہا برائی کی طرف نہیں کامیاب ہوا آج مرتے وقت ہمیں ہماری نیکیوں پر ہمیں شاباشی دے کر کے ہمارے اندر تکبر پیدا کرنا چاہتا تھا ابلیس یہ سوچ رہا تھا کہ میں کہہ دوں گا احمد کوئی پرواہ کوئی ٹینشن نہیں تمہیں تم نے اتنی دین کی خدمت اتنی قربانیاں اتنی عبادتیں کی ہیں آپ تو مرنے کے بعد سیدھے جنت میں چلے جائیں گے تعریف کرے تعریف سن کر کے میں اپنے نیکیوں پر اترانے لگوں ہاں بات صحیح کہہ رہا ہے یہ بڑا اچھا دوست ہے ہم نے اتنی نیکیاں کی اب ہمارا کیا بگڑے گا بیٹے شیطان ہماری تعریف کر کے ہمارے اندر کبر و تکبر پیدا کرنا چاہتا تھا اور بیٹے معلوم ہے کہ اللہ اگر سن نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر آ گیا اللہ تعالی اس کے اوپر جنت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا دیکھا یہ واقعہ میں نے اس لیے بتایا کہ شیطان کے بہت مکر ہیں سمجھ گئے نا ایسی تعریف کر کے بھی وہ ہمارا خاتمہ بسر کرانا چاہتا اسی لیے ہمیشہ کیا دعا کرنی چاہیے تو فری دوستو یہ سارا سننا رمضان آ رہا ہے ساری عبادت ساری نیکیاں و اللہ اگر خاتمہ بالخیر نہ ہو تو سب بے کار چلا گیا ان نمن اعمال و بل خواتین سلی مان لے گا حضرت یوسف اور سراج کو ترا دیکھو کس چیز کی کمی تھی پورے سور یوسف کو پڑھ ڈالو کس چیز کی کمی تھی جیل میں کنویں دا... میں ڈالے گئی اللہ نے کوئے سے نکالا کنویں کے بعد جیل میں ڈالے گئے اللہ نے جیل سے نکالا پھر قیدی تھے گلام تھے اللہ نے بادشاہ سے نواز دیا رسول و پیغمبر بن گئے رسالت و نبوت بادشاہت ماں باپ ایک زمانے سے جدا تھے اللہ نے سب کو ملا دیا سب کچھ ملا دیا نا سب کچھ مل جانے کے بعد دوستو فکر کرو اس حدیث پر طرح غور کرو اسی ہاں نقل کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہو اس حدیث کے نقل کرنے کا مطلب کیا ہے فکر آخرت اور کبھی اپنی نیکی پر نئی نہیں منٹوں میں ختم ہو سکتی ہیں منٹوں میں ایک حرکت ختم ہو گئی اس لیے ہمیشہ خاتمہ بل خور یوسف اس صاحب سے کیا دبا باغتے ہیں آخر میں کیا دبا باغتے ہیں ربت اتنی مرن ملک داغی نا ربی کدا تی مرن ملک اللہ تو نے مجھے عطا کی دیا نا مجھے نبوت اور سالت عطا کی اللہ مجھے بہترین قسم کی خواب کی تعبیر والا بنا بنایا بادشاہت دی نبوت دیا اور اللہ مجھے ماں باپ کو ملا دیا ہمیں خواب کی تعبیر انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ اللہ جسے دنیا میں آپ نے میری مدد کی ہے مرنے کے بعد آخرت میں میری مدد کرنا دیکھ رہا میں توففی مسلمو اللہ سب کچھ تو نے دیا لیکن اسلام پر خاتمہ نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں بیکار توففی مسلمات والیکن اللہ اسلام پر موت دینا اور مرنے کے بعد ہمیں نیک لوگوں میں, میں شامل کر دینا جس نبی کی حدیث پڑھ رہے ہیں جس نبی کی حدیث پڑھ رہے ہیں مرز الموت میں کس قدر آپ تکلیف میں کشی تاری ہو جاتی ہیں کبھی چادر اوڑ لیتے پانی کے چھیٹے مارتے کتنی تکلیف میں اللہ اللہ اعلی درجے کی روحوں میں میری روح اس داخل کر دینا خاتمہ بل خیر کی تو دوستوں کبھی ایسا انسان کے سامنے آتا ہے اس لیے مو مل کو چاہیے کہ ہمیشہ ہر چیز کے دوستو جہاں دعا مانگتے ہو وہاں خاتمہ بالخیر کی اللہ کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا پہچان میں بڑا نیک سالے لیکن مرنے کے پہلے پہلے پتہ نہیں کتنے اسی اللہ نے کیا فرمایا لوگوں انسان جو جوتے کا تسما پہنتا ہے اس سے قریب اس کی کیا ہے موت یہی دوستوں ہمیشہ اس حدیث عبرت و نصیحت حاصل کریں نیکی کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا تھا کہ اگلا قدم اٹھائے تو جنت میں داخل ہو جائے لیکن ایسی حرکت کر دیا کہ لوٹا کر کہاں داخل کیا گیا وہ جاننا میں چلا گیا خاتمہ بشر ہو گیا خاتمہ خیرنا ہوا اور اپنے دوست احباب خاص طور سے اپنے بچوں کو وہ ابراہیم یاقوب یا بنی اللہ یاقوبین آگے آگے فلاں تن التم باپ مر رہا ہے روح قبض ہونے والی ہے یاقوب علیہ السلام کی آخری لمحے میں ہے بیٹے کاروبار میں تم یہ لے لینا وہ لے لینا وہ لے لینا یہ کچھ نہیں کیا وسیعت کر رہے ہیں اللہ آج انسان انسان مرتا ہے پتا نہیں کتنی چیز کی وسیعت کر کے جاتا ہے لیکن اس کی فکر نہیں ہوتی کہیں میرے بعد میرے بچے کہیں غلط راہ پر نہ چلے جائیں لیکن اللہ والوں کرا دیکھو یا بنی یا یا بنی یا میرے بچوں تمہیں اللہ نے وہ دین تمہارے لیے منتخب کیا جس دین پر مرو گے تو کہاں تک پہنچ جاؤ گے جنت ذرا سوچو آ جائے کوئی باپ اس طرح سے جو اپنی اولاد کی آخرت اتنی فکر کرے اپنی فکر نہیں تو اس کی فکر کیا کرے گا بس اللہ کریم اللہ کریم ایک, ایک ہے کہ انسان شکار علی لیتا ہے بیٹو اللہ نے بڑا دین پسند کیا ہے میں تو جا رہا ہوں لیکن خبردار وسیعت کرتا ہوں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَلْتُمْ بیٹی ہرگز تمہیں سے کسی کے موت نہ آئے مگر اسی دین میں اللہ اس کے رسول کے تاتھ و فرما برداری کرتے ہوئے تو دوستو اس حدیث سے کوئی امام نوبی رحمت اللہ علیہ نے یہاں اسی لیے نقل کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس چیز کو کیا کریں آخرت کی فکر کریں دنیا سے بالکل بے آخرت سے بالکل بے خبر نہ ہو جائیں لاپرواہ نہ ہو جائیں اسی لیے ہمیشہ انسان کو کیا کرنا چاہیے موت کو ابھی کل رات کو صاف پوچھ لیں گے موت کو یاد کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا میں نے کہا قبرستان جاؤ قبرستان جاؤ اللہ رسل نے فرمایا اللہ اند نہ لوگ قبرستان کی زیارت ضرور کیا کرو ضرور کرو کیوں قبرستان کی زیارت کرو گے تمہیں موت یاد آئے گی اور دنیا سے بے رگبیتی پیدا ہوگی لیکن آج کوئی مسلمان جلدی موت کو یاد کرنے کے لیے اپنی آخرت یاد کر کے کبھی قبرستان نہیں جاتا کوئی گیا تو صرف جنادہ پڑھنے کے لیے اور نہیں تو چادر چڑھانے کے لیے ختم پڑھنے کے لیے جائے گا چراغ جلانے کے لیے جائے گا اور اگر پنکے کی بیٹری ختم ہو گئی ہے تو یو کے میں نے دو ایک میت میں شرکت کیا یو کے میں تو وہاں قبرستان کے اندر گئے تو چھوٹے چھوٹے کبر پر پنکھے لگے ہوئے ہیں کیا لگے ہوئے ہیں پلاسٹک کے پنکھے لگے ہوئے اور چلتا رہتا ہے ہم نے کہا کیوں تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے کہا تھا کہ جہنم کی آگ جو اگر ابا ہو گئے تو ایک پنکھا جو, جو ہے وہ ٹھنڈا کرنا بےمان انسان ہے اتنی بڑی جہالت انسان کی پھر پنکھا جب بند ہو گیا تو بیٹری جا کے بدلتا یہ حالت ہے انسان اتنا زیادہ آخرت سے بے خبر باپ مر گیا باہر پنکھا فٹ کر رہا ہے اور ہمارے ہندوستان میں پھول ڈالتے ہیں تاکہ پھول تصویر پڑھیں تو ابا جو ہیں وہ ان کا عذاب قبر ہلکا ہو جائے دیکھو آپ نے. کس لیے پھول ڈالتا ہے؟ یہ مقصد ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کرتا ہے انسان لیکن موت کو کبھی یاد کرنے کے لیے نہیں جا قبر کی زیارت کرو وہاں جاؤ گے تب غور کرو کہ کتنے ہیں سوئے ہوئے کون کون تھے زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے نشا مٹ گئے ناموور کیسے ہاں جا کے دیکھو ذرا سوچو کہ یہ اتنی بڑی بلڈنگ کا مالک پورا مارکیٹ پوری مارکٹ اتنے ٹاور اتنے شاپنگ مال لیکن اس کا بنانے والا کہاں گیا گیا تو کیا لے کے گیا کوئی ٹاور گیا کوئی فلیٹ وہاں بھی گئے ایسی وہاں بھی کم نے فٹ کرایا کہ سب یہی چھوڑ کر چند میٹر کفن کے علاوہ کچھ نہ لے کے گیا کیا لے کے گیا ہم بھی سب کچھ کر رہے ہیں تو کیا لے کر کے جائیں گے جب آج تک کوئی نہیں لے کے گیا تو ہم کیا لے کر کے جائیں گے یہ ہے مقصد میرے بھائی آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے قبر کی جائے اور موت کو کثرت سے یاد کرے